نسائی شریف کی حدیث مبارک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑا اللہ الجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے سلو الحمیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے اخلاق حسانہ اور آصاف مبارکہ کا تذکرہ جاری ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ایک وصف مبارک آپ کا شجاع ہونا ہے بہادر ہونا ہے آپ کی شان شجاعت شجاعت کسے کہتے ہیں قادی عیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے سرما کہ اشجاعت اش فبیلت قوت الغدم ون قیادل کہ شجاعت قوت غذب کی ایک فضیلت ہے جبکہ یہ عقل کے تابع ہو قوت غزب کی ایک فضیلت ہے جبکہ کہ عقل کے تابع ہو عربی زبان میں یہاں تین لفظ ہیں ایک لفظ ہے تحور اور دوسرا لفظ ہے جبن اور تیسرا لفظ ہے شجاعت کا تعلق قوت غدیہ کے ساتھ تحور یہ ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے خطرات میں کود پڑے بغیر سوچے سمجھے خطرات میں کود پڑے چاہے اس کو نقصان ہو جائے چاہے وہاں کودنا چاہیے یا نہ کودنا چاہیے اسے تحور کہتے ہیں جس کا نام دوسرا نام بے باکی ہے تو یہ کوئی معقول کوئی عقل مندانہ وصف نہیں یہ افرات ہے حد سے بڑھنا ہے دوسرا لفظ آتا ہے جبن جس کا ترجمہ اردو کے اندر کرتے ہیں بزدلی کہ جہاں خطرات کا مقابلہ کرنا چاہیے وہاں بھی کوئی آدمی ڈر کے بیٹھ جائے یہ بج ہے اور تیسرا لفظ ہے شجاعت کہ جہاں خطرات کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے عقل جہاں اس کا تقاضا کرے وہاں آدمی ڈٹ جائے اس کا نام شجاعت ہے اور جو اچھا وصف ہے جو قابل تعریف وصف ہے وہ نہ تحور ہے نہ جبن ہے نہ بزلی ہے نہ بے ہے بلکہ دونوں میں جو راہ اعتدال ہے جسے شجاعت کہا جاتا ہے وہ قابل وصف ایک تعریف کے قابل صفت ہے خوبی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان شجاعت آپ کی قلبی قوت خطرات کا مقابلہ کرنے کی ہمت کا اندازہ اگر ہم لگانا چاہیں تو شاید سیرت مبارکہ کے پہلے باب سے لے کر آخری باب تک ہر جگہ یہ شان شجاعت ہمیں نظر آتی ہے اس پہ غور فرمائیں نبی مان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا کو ہی صفا پہ کھڑے ہوئے قوم کو مخاطب کر کے نشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یقین لوگوں سے فرمایا جو بتوں کے بجاری جو بتوں کی عبادت کرنے والے جو ایک معبود کو نہیں ماننے والے سینکڑوں معبودوں کو ماننے والے اپنے مذہب کے اندر جو جنون کی حد تک وابستہ رہنے والے مذہب میں جنونت کا مظاہرہ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کھڑے ہیں چند صحابہ چند کمزور مسلمان قلیل تعداد کہ جو ان کفار سے مقابلہ کرنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتی ایسی حالت میں تنہ تنہا ایک فرد کا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دینا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ باطل ہیں وہ مردود ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے اس کا مطلب کیا ہے پوری قوم کی دشمنی مول لینا سب کو اپنا مخالف بنا لینا سب کے سامنے اپنے آپ کو خطرات پر پیش کر دینا لیکن اس وقت سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا جو سرکار کے وف کو ظاہر کرتا ہے وہ شان شجاعت ہے کہ بہادر آدمی ایسے خطرات سے ڈرتا نہیں ایسے خطرات کا مقابلہ کرتا ہے پھر اس کے بعد جب مکہ مکرمہ کا زمانہ گزرتا گیا سیرت طیبہ کا وہ زمانہ گزرتا گیا ہجرت کا موقع آیا مکہ مکرمہ سے مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کرتے گئے اور پیچھے کون رہ گیا وہ انتہائی کمزور اور نحیف مسلمان کے جو ہجرت کر نہ سکتے تھے اور ان کمزوروں کے ساتھ ہمارے شجاع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی جو اس وقت حکم الہی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اجازت آتی ہے ہجرت کرنے کی تب سرکار ہجرت فرمائیں گے دشمنوں کا خوف شہید ہونے کا خوف ان کے حملوں کا خوف ان کی طرف سے ہر طرح کی تکلیف پہنچائے جانے کا خوف بلکہ بل فیر باقاعدہ وہ تکالیف پہنچائی جا رہی ہے لیکن ایسی حالت میں بھی ان مک... اس مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کے درمیان ڈٹے رہنا جمے رہنا ثابت قدمی کے ساتھ رہنا استقامت کے ساتھ رہنا یہ سرکاری دوانم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ شجاعت کی وجہ سے تھا پھر اس کے بعد دوران ہجرت دیکھے جب غارے سور کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقی صدی اکبر تشریف لے گئے وہاں پر صدیقی کے اکبر غار میں پریشان ہیں تو فارغ غار کے دھانے پر اس کے دروازے کے قریب آ چکے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اگر وہ جھک کر دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پریشان ہے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ سلط کفار کے دروازے پہ آ یہ تو غار کے دھانے پر آ گئے اب وہ در خوف کا مقام ہے کفار محد اللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پر موجود ہیں تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں ایک تعداد کے اندر ہیں تلاش کرتے ہوئے آئے پیچھا کرتے ہوئے آئے تعاقب کرتے ہوئے آئے اور وہاں پر موجود ہیں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں جھاڑ کر دیکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی کیا ارشاد فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ اس کیفیت اور اس صورتحال کا تصور کریں کہ کسی کے پیچھے اگر دشمن لگے اور جہاں پر کوئی آدمی چھپا ہے وہاں دشمن پہنچ چکے اور کسی بھی وقت وہ اندر داخل ہو کر پکڑ سکتے ہیں اور قتل کر سکتے ہیں اور اس وقت اس کے قلبی اطمینان کا حالت یہ ہو اللہ تعالی پر بھروسے اور اللہ تعالیٰ پر اس کا توقل ایسا ہو خدا کی ذات پر ایمان ایسا ہو اور اس وقت وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا ہو کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا پختہ ہے اس کا توکل بڑا پختہ ہے اور اس کے دل کے اندر قوت اور مضبوطی بہت زیادہ ہے اور یہ شجاعت اور یہ قوت اور یہ توانائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب اطحر کا وصف تھا بدن اتحر بھی اور کلب اتحر بھی قوت والا ہے طاقت والا ہے اللہ پر بھروسے والا ہے پھر اس کے بعد کتنے غزابات ایسے ہوئے کتنی جنگیں ایسی ہوئیں کہ جہاں پر ایسے حالات پیش آئے کہ صحابہ چرام وہاں سے چلے گئے میدان جنگ کو چھوڑ دیا صحابہ نے میدان جنگ کو چھوڑ دیا مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ اپنی سواری کو مسلسل بڑھا رہے ہیں کفار پر حملہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ بھی وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ ہوئے کے اندر صحابہ کے شہید ہوئے میدان جنگ سے بہت سارے صحابہ کے چلے گئے چند صحابہ کے چند صحاب کے وہاں پر موجود تھے جن کے درمیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود خزر حنین کے موقع پر کتنے صحابہ کرام نے میدان چھوڑ دیا نئے نئے مسلمان ہونے والے جن کو جنگ کا تجربہ نہیں تھا تیروں کی بارش ہوئی میدان کو چھوڑ کر چلے گئے مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تیروں کی بوچھاڑ کے اندر ان دشوں کی کثرت کے اندر اور مسلمانوں کی قلت کے باوجود میدان جنگ کے اندر ڈٹے ہوئے اور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں انن کبھی انبن عبد المتریم میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المتریم کا بیٹا میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں اور میں عبد المترد کا بیٹا ہوں وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بہادری اور شجاعت کے الفاظ ادا فرما رہی اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یوں ڈٹے ہوئے دیکھا یوں ثابت قدم دیکھا تو صحابۂ کرام کی ہمتیں لوٹنا شروع ہوئی ان میں طاقت آنا واپس آنا شروع ہوئی ان کے حوصلے بلند ہوئے اور جو صحابی جہاں چلا گیا تھا وہاں ایک آواز کے اوپر لوٹتا ہوا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو یہ شجاعت یہ میدان جنگ میں ڈٹ جانا یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا جس نے صحابہ کے اندر قوت پیدا کر دی صحابہ کے اندر طاقت پیدا کر دی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان شجاعت کو فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی شجا دیکھا نہ کوئی بہادر دیکھا نہ کوئی سخی دیکھا نہ جلد راضی ہونے والا دیکھا اور نہ کسی کو کسی صفت کے اندر حضور سے بہتر دیکھا سب سے بہادر سرکار دو عالم سرب علیہ وسلم سب سے زیادہ شجا ہمارے آکا سرب علم سب سے زیادہ سخی ہمارے محبوب کریم سرب علیہ جلد راضی ہو جانے والے ہمارے کریم آقا اور تمام خوبیوں میں تمام میں تمام بھلائیوں میں تمام عظمتوں میں سب پر فائق تھے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی ذات گرامی تھی. آل حضرت علیہ اسی طرح کی باتوں کو سامنے رکھ کر ایک جگہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں یہی بولے سندرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا اور فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ فی ہے عجب نشان آزم مگر آمینا کا جایا وہی سب سے افضل آیا مگر آمینہ کا جایا سیدہ تنا آمین ربی اللہ تعالی عنہ کے دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہی سب سے افضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان شجاعت کو حضرت انس ربی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی فرمایا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین سخی اور بہادر تھے فرمایا کہ ایک رات اچانک مدینہ طیبہ کی کسی سمت سے شور اٹھا اہل مدینہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں حملہ ہو گیا دشمنوں کی طرف سے تو اب جدھر سے آواز آئی تھی لوگوں نے ادھر کو گرو بنا کر جانا شروع کر دیا کوئی پیدل جا رہا ہے کوئی سوار جا رہا تھا اب اس آواز کی تحقیق میں صحابہ کے تو جا رہے تھے آگے جا کے دیکھا کہ صحابہ جا رہے ہیں اور سرکار دعالم وسلم اس آواز کی تحقیق فرما کے واپس آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں میں نے اس کی تحقیق کر لی ہے کوئی پریشانی اور خطرے کی بات نہیں کوئی پریشانی اور خطرے کی بات نہیں اب رات کی تنہائی دشمن کا خوف حملے کا اندیشہ کسی بھی اور دشمن حملہ کر سکتا ہے مدینہ منورہ کی ایک جانب سے ایسی آواز آتی ہے کہ یہی ڈر پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے دشمن نے حملہ کر دیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تنہا اس کی تحقیق کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں تشریف لے جاتے ہیں صحابہ کے نام مار میں جا رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق فرما کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اسی واقعے کے اندر ایک اور موجزہ بھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم जिस سواری पर سوار होकर। اس خطرے کو دیکھنے جا رہے تھے کہ کیا ہوا وہ سواری تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا انتہائی سست مشہور تھا گھوڑا انتہائی مشہور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ ابا ہم نے تو اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا یعنی بڑا تیز دوڑنا تھا حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا جو حقیقت میں بڑا مڑاس تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو فرما دیا کہ ہم نے اس کو سمندر کی طرح پایا اس کے بعد وہ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بن گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے اور آپ اس پہ تشریف فرما ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا فرمانے حضرت عمران بن حسین علی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا کہ جب کبھی کفار کے لشکر سے ہماری لڑائی ہوتی ٹکراؤ ہوتا ان پر سب سے پہلا وار کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے جو سب سے پہلے وار کرتے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ سرکاری وسلم کیا کرتے ہیں غزیہ اہد کے موقع پر ابئی بن خلف مشہور کافر تھا کافروں کے سرداروں میں سے تھا پوچھنے لگا اینا محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے لا انجا اگر وہ بچ گئے تو آج میں نہیں بچوں گا لوگوں نے کہا کہ ابھی کیا مسئلہ ہے تو اس نے بتایا کہ جب غزب بدر میں اس کا بیٹا قید ہوا اور اس اپنے قیدی بیٹے کا سیویا دینے کے لیے وہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آ کر کہا تھا کہ میرے پاس ایک بڑا طاقتور گھوڑا ہے میں ہر روز اس کو سولار رتل مکئی کا دانا کھلاتا ہوں اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں آپ کو قتل کر دوں گا یہ ابئی بن خلف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے طاقتور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو قتل کر دوں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دشمن اسلام کی بات سنی تو اس کو جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ جس دن تو یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس دن میں تجھے قتل کر دوں گا سرکار اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا کہ جس دن تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا اس دن تو کچھ نہ کر سکے گا مار کا گرم ہے. ہر طرف ایک افراد کا عالم ہے آپ حملہ کرے صحابہ کے نام آگے کھڑے ہو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ اس کو جواب دے سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایک طرف اٹھ جاؤ اس کو میں خود جواب دوں گا جب وہ قریب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نیزہ پکڑا چھوٹا سا نیزہ اور اسے اٹھا کر ابئی بن خلف کی طرف پھینکا وہ نیزا اس کی گردن میں آ کے لگا اور ایک خراش آ گئی وہ اسی وقت وہاں سے واپس پلٹا اور دوڑتا ہوا اپنے لشکر میں چلا گیا اور جا کر شور بچانا شروع کر دیا قتل علی محمد قطع علی محمد محمد نے مجھے قتل کر دیا مجھے مار دیا لوگوں نے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا تو یہ گردن میں چھوٹی سی خراش آئی ہے اتنا بڑا کوئی زخم نہیں ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا اس نے کہا اے میرے ساتھیوں مجھے جو زرب لگی ہے اگر یہ ضرب تم تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے مر جاؤ گے کیا تمہیں یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا انا اخت ہوگا ان شاء اللہ کہ اے عبئی انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا تو عبئی کہنے لگا کہ ان کی ایک ضرب مجھے لگ چکی ہے اب میرے بچنے کے کوئی چانس نہیں چنانچہ جب چنگے مہ سے وہ واپس جا رہا تھا راستے کے اندر اسی ایک خراش کی وجہ سے آتشے جہنم کا شکار ہو گیا اسی ایک خراش کی وجہ سے مر گیا اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ اے محمد میں تجھے قتل کروں گا وہ تو پورا نہ ہوا ہاں ہمارے آقا نے جو اس کو فرمایا تھا کہ تو یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس میں تجھے قتل کر دوں گا وہ بات پوری ہو گئی سرکاری عوام صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ساتھ آپ کی جو جسمانی طاقت تھی جو جسمانی قوت اور زور تھا اس کے میں کیا کہنے غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مشرقین جمع ہو رہے تھے خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان آئی کہ اس چٹان کو توڑنے میں صحابہ کے بے بس ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چٹان آ گئی کہ اگر ہم اسے چھوڑتے ہیں تو خندق کھودنے کا فائدہ ہی نہیں کیونکہ دشمن وہاں سے آ جائیں گے اور اگر اس کو توڑتے ہیں تو ٹوٹتی نہیں آپ ہی کچھ کرم فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کے ساتھ اس چٹان کے پاس گئے اپنے مبارک ہاتھوں میں وہ کدال پکڑا جس سے خندق کھودی جا رہی تھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس چٹان پہ پہلی ضرب لگائی تو چٹان کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کے دیتا رضا ہو گیا پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسری ضرب لگائی کاائی مکمل ہو گئی جہاں بہادر صاحب کے نام امرے فاروق رضی اللہ عنہ، علی مرتزا رضی اللہ تعالی صحابہ صاحب اپنا زور صرف کر کے خاموش ہو گئے اور تھک گئے اور ٹھہر گئے کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت مبارکہ سے تین ضربوں سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اسی طرح کا ایک اور واقعہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اطحر کی شجاعت کا مدینہ منورہ میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا روکانا بہت مشہور پہلوان تھا ایسا پہلوان کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ سو آدمیوں سے لڑنے کے لیے یہ تنہا آدمی کافی ہے دو سو آدمیوں سے لڑنے کے لیے یہ تنہا آدمی, آدمی, تنہ آدمی کافی ہے نبی آباد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا اے محمد میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اس شرط پر کہ آپ کشتی میں مجھے ہرا دیں آپ مقابلے کے اندر اگر مجھے ہرا دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آپ اس کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار کے اندر اٹھا کر زمین پہ پٹ دیا اور وہ حیران پریشان دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ کھڑا ہوا کہنے لگا نہیں میں ابھی پوری طرح سنبھلا نہیں تھا تو آپ نے جو ہے میری بےخبری کے اندر مجھے گرا دیا دوبارہ کشتی کرے سرکاری دعالم سلط علیہ وسلم نے دوبارہ اٹھا کے زمین پہ پڑھ دیے اس نے تیسری مرتبہ کا سرکاری دعالم سلط علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسے اٹھا کر پڑخ دیا کھڑا ہوا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کلمہ بڑھا اور مسلمان ہو گیا دو سو آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زور لگانے کے ساتھ زمین پہ آ گیا اور کلیما بڑھ کر مسلمان ہو گیا اسی طرح کا ایک اور شجاعت کا واقعہ عرب کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا جس کا نام تھا ابو ابل جمحی اس کی طاقت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر وہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جائے گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جائے اور دس آدمی اس کھال کو کھینچنے کی کوشش کریں تو وہ کھال وہ چمڑا پارا پارا ہو جاتا لیکن وہ آدمی اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا اس قطر زور کہ دس آدمی اس کھال کو کھینچتے ہیں وہ کھال پھٹ کر اس کے قدموں سے جدا ہوتی ہے لیکن وہ آدمی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ بار بار اسے زمین پر گرا دیا لیکن اس کی بد قسمتی یہ تھی کہ اس نے ایمان قبول نہ کیا ایسے بہادر آدمی کو بار بار سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹکھ دیا لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا اسی طرح ایک اور پہلوان تھا جس کا نام تھا یزید بن روکانا بڑا مشہور پہلوان تھا یہ بھی اپنے اس وقت کا تین سو بکریاں اس کے پاس تھیں سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے تمہیں گرا دوں تو تم مجھے کیا دوں گے اس نے کہا کہ میں ایک سو بکری انعام کے طور پہ دوں گا اگر آپ نے مجھے مقابلے میں گرا دیا تو ایک سو بکری میں انعام کے طور پہ دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا اور پکڑ کے نیچے گرا دیا وہ حیران پریشان کہ اتنا بڑا پہلوان اور ایک ہی بار کے اندر زمین دوبارہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر دوسری مرتبہ مجھے گرائیں گے تو ایک سو بکری انعام کے طور پہ اور دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ پکڑا اور اٹھا کے زمین کے مار دیا وہ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے تیسری مرتبہ ہرا دیں تو میں تین سو بکریاں انعام کے طور پہ دے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس کو شکست فاش دے دی وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ مبہوز کوئی آدمی نہ تھا آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی آدمی نہ تھا آپ نے جس طرح مجھے شکست دے دی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ یہ خدا کی عطا کردہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے تین مرتبہ مجھے شکست فاش دیں سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے اس قبول اسلام کو دیکھا اسے کھڑا کیا اسے مبارک عطا فرمائی اور اس کی تین سو بکریاں بھی اس کو واپس عطا فرما دی بکریاں لینا تو مقصود نہ تھا اسے دکھانا مقصود تھا کہ جس کو خدا طاقت عطا کرتا ہے اس کی طاقت کیسی ہوتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم اپنے بدن اطہر اور اپنی جسمانی قوت کے ساتھ بھی کائنات کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھے اور اپنے قلب اطہر کی طاقت کے ساتھ بھی کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز تھے اللہ تبارک وطالیہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی اس شان شجاعت کا صدقہ آپ کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے امین نبی امی صلی اللہ علیہ